صورت ممتنا ربط ممتحنا بالحشر حشر میں موالات بالیہود یہود کی مذمت تھی یہود کے گھر جاری نہ لگاؤ اس صورت میں بھی موالات بالکفار کی مانیہ ہے خلاصہ ترک الموالات بالکفار ارتظام وسو ابراہیم اجازت مدارات اور مہاجرات کے احکام طریقے بیعت میرے محترام یہ تو آپ کے علم میں ہے کفار مکہ نے معاہدہ توڑ دیا تھا ٹھیک ہے نا بنی بکر کی امداد کر دی اور بنو خدا کے ساتھ لڑی مڑی معاہدہ ٹوٹ گیا ان کا تو حضرت نے تیاری شروع کر دی کس کے لیے کہ مکے کو ہم فتح کریں لیکن حضرت نے صحابہ کرام کو روک دیا تھا تیاری کرو لیکن پوشیدہ پوشیدہ منافقین کو پتا نہ چلے کہ وہ راز بتاتے تھے نا وہاں مکے والوں کو دوسروں کو ہی پتا نہ چلے پوشیدہ پوشیدہ تیاری شروع کر دی کہ یکتم حملہ کریں گے وہاں حضرت کے ایک صاحب تات بن ابی بلتا یمنی اصل یمن کے تھے پھر مکے پاک میں رہتے تھے سدارت کرتے تھے ان کے بیوی بچے مکے رہ گئے اور یہ مکے سے ہجرت کر کے کہاں آ گئے مدی بی بی بچے مال مکے کے اندر کا اب حضرت نے جو تیاری چھوکی کی جہاز کی کہ مکے کو فتح کرنا ہے تو خدا کی قدرت حاطب کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں کسی ذریعے مکے والوں پہ احسان کروں کچھ نہ کچھ اس کی اطلاع دے دوں تاکہ ان پہ میرا احسان ہوگا میری بیوی بی بچے مال کا کیا کریں گے پیاد کریں گے چنانچہ اس نے خط لکھا خط کے اندر بھی یہی لکھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں توحید پہلے بیان دی پھر یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور ان کا لشکر سیلاب کی طرح آئے گا اور کوئی تم میں سے روک بھی نہیں سکے گا اللہ ان کی امداد کریں گے الفاظ تو اچھے تھے لیکن ایک خفیہ راز تو بتا رہے تھے نا اور یہ خط حضرت نے ایک عورت کو دے دیا تھا جس کا نام تھا سارا مغنیا سندے سارا مغنیا سمجھے جی گانا گاتے تھے وہ ایک عورت تھی سارا مغنیا کہ مکہ پاک کے اندر میراسن جس کو کہتے ہیں جی میراسن سمجھے جی تھا تو مکے پاک کے اندر بھی گانا سناتی تھے لوگ اس کو امداد کرتے تھے حسین عورت تھی سمجھے پھر کچھ نہ کچھ اس کا سن بڑھ گیا سمجھے تو مکہ پاک والوں نے ان کی امداد اتنی نہ کی کوئی بوڑھی بھی ہو گئی اور مکہ والے بدر کے اندر ان کو بہت شکست آئی تھی پریشان بھی ہو گئے تو جب وہ ہدایبیا کی سنو ہوئی نا تو عورت آئی ادھر مدین پاک بھیک مانگنے کے لیے تھی کا پر عورت اس نہیں تھی بھیک مانگنے کے لیے کہ بھی مدینے جو مہاجر چلے گئے ہیں اور وہ بھی میری مدد کرتے تھے وہ خود ان کے باپ مدد کرتے تھے امداد کو حضور کے پاس یا آپ نے کیسے آئی ہے سارا کہ میں بھیک مانگنے آئی ہوں آپ نے فرمایا مکے کے نوجوان جو تیری امداد کرتے تھے گانا سناتی تھی وہ مر گئے وہ کہنے لگی کہ کوئی تو مر گئے بہر کے اندر کوئی باقی پریشانی کے اندر ہے تو اس لیے میں ادھر آئی ہوں بھیک مانگنے لگے میری امداد کرو خیر حضور نے کچھ نہ کچھ کسی امداد کر دی کیونکہ اس نے پھر واپس جانا تھا نمک تو حضرت حادم نے وہ خط اس کو دے دیا اب اس خط کو اس عورت نے ایک روایت کے اندر ہے کہ اپنے اظہار کے اندر چھپایا تھا ایک روایت کے اندر ہے کہ ادھر بالوں کے اندر چھپا لیا تھا حضرت کو واحد کے ذریعے پتہ چل گیا کہ اسی طرح خط اس کے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اور ایک دو اور صحابہ کو بھیجا کے جاؤ وہ عورت تمہیں ملے گی روزہ خاک کے ایک مقام کا نام ہے خط اس سے لے آؤ انہوں نے گھوڑے دوڑائے پالیا جا روزہ خاک کے عورت اونٹنی کے اوپر سوار دی حضرت علی نے فرمایا وہ سے نہیں کر رہا وہ آ آپ نے کہا تلاشی دے اس نے تلاشی جو دیو خط نہیں نکلا خط یا تو ادھر تھا اس کی تلاشی لی ہوگی یا ادار کے اندر تھا باقی تلاشی لی کپڑوں شپڑوں خط نہیں تھا حضرت علی نے فرمایا خط تو ہے تیرے پاس کہ نہیں نہیں کوئی میرے پاس خط نہیں آپ نے تلوار کھینچ لی فرمایا خط دیتی ہے یا تجھے ننگا کروں میں تو تھی لنگا کر بھی ہاتھ نکالوں گا حضور کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہوتا آخر اور ڈر کی وجہ سے کے دے دیا خط میں یہی چیز لکھی ہوئی تھی عورت تو گئی مکے خت لائے جی حضرت کی ہند میں پڑھا گیا حضرت نے حضرت ہاتھ کو بلایا بھی آپ نے کیا کیا ان نے آج کیا حضرت میں ہوں مسلمان اور بدری صاحب ہی تھا بہرحال مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مال اولاد جائیداد کی محبت میں میں منافع نہیں کی میں معافی چاہتا ہوں حضرت عمر بیٹھ رہے تھے حضرت میں تو اس کی گردن اڑاتا ہوں مجھے اجازت دیئے حضرت میں پھر میں عمر نہیں بدری صاحبی ہے اللہ نے بدریوں کے لیے بخشش کا اعلان کیا ہے چاہے غلطی بھی ہو گئی ہے اس سے مقور ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالی نے یہ اعت نازر کی سمجھے جی؟ اس کی تو تعویٰ قبول ہو گئی لیکن تنبیہ کر دی کہ ایسا کام آئندہ کوئی مسلمان نہ کرے کہ کاف لو کو راز بتلانا پھر راز بھی جہاد گا یہ تو بڑی اونچی چیز ہے نا یا یوح اللہ آمرو اناحیو ان موالات ان موالات القفار کفار کی دوستی سے روکا گیا ایمان وال نہ بناؤ تو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست تو کون آل کے پیغام بھیجتے ان کی طرف دوستی کا وق کا پرو مانے نمبر ایک حالانکہ تائو تو کافر ہیں کہ پہلا مان ہے کفر کیا انہوں نے ساتھ اس چیز کے آیا تمہارے پاس حق دین اسلام قرآن یو خرجون رسول یہ مانے نمبر کتنی جی دو ہے مزارے لیکن بمانے ماضی نکال دیا انہوں نے رسول کو اور خاص تم کو بابت اس کے کہ ایمان لے تم ساتھ اللہ کے تمہارا رب ہے ان کون تم خرا دن جہادی سبھی لی مانے نمبر تین تیسرا معنی یہ ہے کہ راز بھی تم جہاد کا بتا رہو حالانکہ جہاد کا رات تو چھپائے جاتے ہے اگر تم نکل ہو تم نکلو بہت جہاد کرنے کے میرے راستے میں اور بہت جا طلب کرنے میری رضا کے تو سر نہ رہے بے معا پوشیدہ پوشیدہ کرتے ہو ان کی طرف اپنی دوستی بانا آلامو اور میں خوب جانتا ہوں ان چیزوں کو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو وہ می فائل ہومین کو انجام موالات جو کرے گا اس دوستی کو تم میں سو تو گمراہ ہو گیا سیدھی راہ سے پہلے معنی کتنی آ گئے تھے جی تین اور چوتھا مانے چوتھا معنی یہ ہے کہ دل فر اگر وہ کافر تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر تو تمہیں معاف کریں گے جی؟ تم کیوں یاری ہی لگا تو خبی سوکھ وہ تو نہیں معاف کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے دوست ہیں وہ دشمن ہیں تمہارے معنے نمبر چار ایسو کا بال فرد اگر قابو کر لیں وہ تم کو یعنی غالب ہو جائیں تو ہو جائیں گے تمہارے دشمن اور دراز کریں گے اپنے ہاتھوں کو طرف تمہارے لڑنے کے لیے اور اپنی زبانوں کو بھی ساتھ برے کہ زبان درازی کریں گے وہ ودو لوتا قرون معنے نمبر پانچ اور ان کی جو ہر وقت یہ خواہش رہتی ہے کہ جیسے وہ کافر ہیں وہ چاہتے ہیں تم بھی کافر بن جاؤ اور چہتے ہیں یہ کہ کافر بن جاؤ یہ پانچ معنے تھے لن تنفا کم ارحا مکم اب اس میں رفع کیا گیا ہے سب سبب موالات رفع سب موالات بھئی موالات دوستی کا سبب کون بن رہے تھے وہ بیوی بی بی بچے جائیداد کہ کافروں کے ساتھ موالات کا سبب یہ بن رہے تھے تو رف سبب موالات اس کو دور کیا گیا ہرگز نہ نفع دے گی تم کو رشتہ داریں تمہاری نہ اولاد دن قیامت کے فیصلہ کرے گا اللہ تمہارے درمیان اور اللہ ساتھ ہو اس کو تو دیکھنے والا ہے قد کان ادلاک اسوا تن التظام اسوا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے اسو کو لازم پکڑو التظام عس ابراہیم دیکھو جی ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا نہیں باپ کو کہا بادشاہ کو کہا ساری قوم کو کیا کہا کہ میں تم سے کیا ہوں بری ملک تو ابراہیم اور اس کے متابعین نے تو یہ اعلان کیا تو اس طریقے پہ چلو التظام عصو ابراہیم تاکہ ہے واسطے تمہارے نمونہ اچھا حضرت ابراہیم کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو انا برا ہم بیزار ہیں تم سے اور ان معبودوں سے جن کی پوجا کرتے ہو سوائے اللہ کے کفر نہ بے ہم تمہارے منکر تمہارے منکر سے مراد ہے تمہارے عقائد کے منکر ہم تمہارے منکر ہیں اور ظاہر ہوگی ہمارے تمہارے درمیان دشمنی بہت ہمیشہ کے لیے یہاں تک ایمان اللہ ساتھ اللہ کے لئے تو علا برات کیا یا نہیں ابراہیم علیہ السلام اور اس کے مطبی نے ہاں ایک بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی باپ کو کہ میں تیرے لیے معافی مانگتا رہا لیکن جب واضح ہو چکا کہ اس کی موت کفر پہ آئی ہے تو بری ہو گیا نہیں اور صحیح بھی بری ہو گئے مگر ایک بات ابراہیم علیہ السلام کی ازالہ شبہ ہے اپنے باپ کے لیے کہ البتہ معافی منگ کروں گا تیرے لیے اور نہیں مالک واسطے تیرے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا ربنا علیک کا تبکل نہ ابراہیم اے ہمارے پروردگار خاص تجھ پہ میں نے ہم نے تبکل کیا تیری طرح رجوع کیا تیری طرح نوپن ہے اے ہمارے پروردگار نہ بنا تو ہم کو تختہ مشک کفار کے لیے اور بخش واسطے ہمارے ہمارے پروردگار بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے لقانس اسواتون پہلی بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کی زندگی میں تمہارے یہ کیا ہے نمونہ ہے اب بھی کیا ہے نمونہ ہے لیکن ذرا اس اسلوب کا تبدیل ہے بھائی عنوان ہے آخر یہاں بھی تاکید ہے اتباع ابراہیم کی لیکن عنوان کچھ اور ہے تاکہ اتباع ابراہیم بے عنوان آخر البتہ کی ہے واسطے تمہارے ان کے اندر نمونہ اچھا لے من کا نظر جلا یہ پہلے لفظ تھے ٹھیک ہاں یہ مختصی اتباع ہے پہلے مختصی اتباع کا بیان نہیں تھا اب ہے اس شخص کے لیے ہے مختصی اتباع جو امید رکھتے اللہ کے دن آخرت میت اللہ اور جو منہ موڑتا ہے اللہ غنی حمید ہے السلام عیات ذالا بشارت بشارت دی گی موم وہ کہ اب تم یاری نہ لگاؤ کافلوں کے ساتھ اب یاری نہ لگاؤ اللہ تعالی خود یاری لگا دے گا کیسے یاری لگا دے گا مسلمان ہو جائیں گے مکہ پتہ ہو جائے گا خود بخود یار بن جائے گی تمہارے السلّہ بشارت امید ہے اللہ یہ کہ کر دے تمہارے اور ان کے درمیان جو تمہارے دشمن ان میں سے مبتت محبت مسلمان کر دے اور اللہ قادر ہے اس پہ اور اللہ کپور الرحیم ہیں ترغیب دے گی توبہ کی لا ینا لا اجازت مدارات اجازت مدارات جو کافر ہیں نا ہر بھی جن کے ساتھ تمہاری جنگ رہتی ہے ان کے ساتھ جاری نہ لگا سمجھے ان کے علاوہ وہ کافر جو ذمہ ہے نہ تمہارے ساتھ خود لڑتے ہیں نہ تمہارے دشمن کی کا کرتے ہیں امداد کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مدارات کی اجازت ہے موالات کی پھر بھی اجازت نہیں کس کی اجازت ہے جی موالات دلی دوستی نہیں مدارات ظاہری خشکل خشکل کی بیمار ہو جائیں تو کوئی امداد کر دی ہمدردی کر دی اجازت مدارات نہیں روکتا تم کو اللہ ان کافروں کے بارے میں جو نئی لڑے تم سے دین کے بندار اور نہ نکالا انہوں نے تم کو اپنے گھروں سے ایک احسان کرو کر رکھتے ہو انصاف کرو کی طرف بے شک اللہ محبت رکھتے انصاف کرنے والوں کے انما ین اللہ کفار مہار بین کا حکم ہاں بہار کے متعلق ہے کفار مہارک سواس نہیں ہیں تم کو اللہ ان لوگوں سے جو لڑے تمہارے ساتھ دین کے بارے میں نکالا انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے بظاہر اللہ اخراج کم اور امداد کی تمہارے دشمن کی کوپن نکالنے تمہارے ان کے یہ کہ دوستی جوڑو یہ نہیں ہے تو میت انجام موالات اور جو دوستی جوڑے گا نا ان کے ساتھ یہی جی لوگ ظالم ہیں یا یلزین برو قانون اول برائے مومنین کنارے پہ لکھ لیجئے قانون اول برائے مومنین اور درمیان میں لکھو مہاجرات کے احکام مہاجرات کے احکام زیر محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کی تھی نا کافروں کے ساتھ ہدع دیا اس کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ کوئی مسلمان نوز باللہ اگر مرتد ہو کے آیا نمک کے ہم واپس نہیں کریں گے اور ادھر کافروں میں سے اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو پھر تم نے واپس کرنا ہے سمجھے جی؟ یہ لکھا جا چکا تھا وہاں یہ نہیں تھی کہ مرد عورت جو ہی ہو لیکن چند عورتیں اس وقت مسلمان تھیں وہ آنے لگی خدایہ کے بعد کہ ہمیں لے جاؤ مدینے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احت نازر فرمائی کہ ان عورتوں کو آپ لے جا سکتے ہیں صرف مرد جو ہیں ان کو آپ واپس کر دیں عورتیں واپس نہیں کر سکتے مسلمان عورتیں ایسے میں تھا یہ احتناظر تو آگے ایک قانون بھی بیان کر دیا گیا کہ جو عورت آئے نا مکہ سے مدینہ مسلمان ہو کے اس کا امتحان لیا کرو کیا لیا کرو ہو سکتا ہے جاسوسا عورت امتحان لیا کرو اور امتحان کے لیے حضرت عمر کو آپ نے مقرر کر دیا تھا جب امتحان کے اندر پاس ہو جائے نا تو پھر کیا ہو کیا ہونا چاہیے بیات لے لو اور ان کو ٹھہرا دیکھو جی مہاجرات کے حکام اے ایمان والو جب اے تمہارے پاس مومن روتی ہجرت کر کے دار الحرب سے حکم نمبر ایک امتحان لو ان کا اللہ عالم دے ایمان ہی نا. اللہ حقیقت جانتے ہیں ان کے ایمان کو آپ سے اگر جان لو تم ان کو مومن امتحان کے بعد بس نہ لوٹاؤ ان کو طرف کو پار کے یہ حکم نمبر کتنی ہے جی کافروں کی طرف نہیں لوٹانا نہ. بھئی عورت مومر بن کے ہی ہے اور اس کا شوہر کیا ہے کافر ہے ان کی طرف نہ لوٹاؤ سمجھے تھا نہ لوٹاؤ ان کا لا ہننا نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کے لیے اور نہ وہ کافر ہیں حلال ان ہیں کے لیے واہ انفقو یہ حکم نمبر تین حکم نمبر تین یہ ہے کہ عورتوں کو تو واپس نہ کرو عورتوں کو واپس نہ کرو لیکن دیکھا جائے گا اس عورت کے ساتھ اگر کوئی مسلمان نکاح کرنا چاہے مدینے کے اندر تو اس مسلمان کو کہیں گے کہ اس عورت کا حق مہار اس کافی طرح پہنچائے اس عورت کو جو حق مار دینا ہے کس کی طرف پہنچائے کیونکہ کا اس کو حق مار دے چکا ہے نا تو لہذا اس کا قرض آپ کو پہنچ لیکن یہ صورت اب نہیں ہو سکتی چونکہ صلح ہدا تھی نا تو ہدای کے اندر یہ معاملات تھے چونکہ صلح کو بھی باقی رکھنا تھا اس لیے حق مار واپس کی جاتی تھی اب اگر یہ صورت ہو تو ہم واپس نہیں کریں گے حق مار وہاں کے لیے خاص تھی دیکھو جی اور اگر کوئی آدمی نکاح نہیں کرنا چاہتا پٹرات اس عورت کے ساتھ تو پھر بیت المال سے ان کافروں کو حق مار دی جائے سمجھ رہے ہو یہ کوئی مشکل حکام آ رہا ہے ذرا دیکھنا بات ہم انپا کو حکم مرکزی ہے جی اور دے دو ان کو وہ حق مار جو انہوں نے خرچ کی کس نے کافروں نے بلا جناح حکم نمبر 4۔ اور نہیں گناہ تمہارے اوپر یہ کہ نکاح کر لو ان کے ساتھ جب دے دو ان کے ان کے حق مار ٹھیک ہے نکاح بھی ان کے ساتھ کر لو سمجھے جی اچھا جی لیکن یہ دگنی حق مار ہے ایک تو اس کو حق مار دینی پڑے گی دوسرا اس کے لیے بھی اور حق مار دینی پڑے گی بلا تم سے کو بے سمل کوافر یہ قانون دوم ہے مومنین کے لیے تو قانون پہلا تھا یہ قانون دوسرا ہے مومنین کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان کی کوئی عورت کافر وہاں رہ گئی ہے مسلمان کی بیوی کیا کافر وہاں رہ گئی ہے مکے پاک کے اندر تو وہ اس کی بیوی رہے گی اور اس کا ختم کر دے وہ ختم کر دے نا جب مومن کے کافر کے لیے حلال نہیں ہے جو بھی حلال نہیں ہے ایسے تو ان کے ختم کرو تعلقات چنانچہ حضرت عمر کی دو بیویاں تھی مکے پاک کے اندر آپ نے فرمائیے ختم تعلقات میری بیویاں نہیں یہ۔ ولا تم سے کو بے سمت کوافر قانون نمبر دو برائے مومنین اور نہ باقی رکھو تعلقات کا عورتوں کے یہ معنی لکھ لو تو اچھا ہے مشکل ہے ولا تم سے کو نہ باقی رکھو تعلقات کافر عورتوں کے آگے سمجھ اچھا تو تمہاری کافر عورتیں جو وہاں رہ گئیں تو تم بھی حق مار کا مطالبہ کر سکتے یا نہیں بھائی جب وہ مطالبہ کر سکتے ہیں تو انہیں تم بھی ہاں کوئی آدمی ان کے ساتھ نکال کر ان کو حق مار دو ہمارے پاس گے اور سوال کرو جو تم نے خرچ کیا اور چاہیے سوال کریں وہ بھی جو انہوں نے خرچ کیا یہ اللہ کا حکم ہے فیصلہ کرتا ہے درمیان تمہارے اور اللہ علی میں حکیم ہے یہ مسئلہ سمجھ آ جی اچھا جی آگے اور مسئلہ ہے یہ کسی عالم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے پاس آیا الحمدللہ سمجھنے کے لیے وہ یہ مسئلہ ہے جی ایک مسلمان آدمی کی بیوی بی رہے گی مک کے پاک کافڑا تو اس مسلمان کا حق کون کے پاس حق مار کر گی ہے نا اس نے کیا مطالبہ کہ حق مار دو کہ ہم نہیں دے کے حق باہر لیکن اس کا کار تو کھڑ گیا نا اب خدا کی قدرت ایک اور عورت مکہ پاک سے مسلمان ہو کے کی کیا آ گئی جی مدی نے پاکی ہاں اب مدی پاک تو کسی مسلمان نے اس کے ساتھ کیا کر دیا نکاح کر دیا اب اس مسلمان نے جی نکاح کیا اس نے حق مہار وہاں بھیجنا تھا نا لیکن ان کے پاس بھی تو ہمارا حق کھڑا ہوا ہے وہ ہمارے آدمی کو حق مار نہیں دے رہے تھے لہٰذا یہ وہاں نہ بھیجیے ادھر والے کو دے دیں آ گیا سمجھ جی دیکھو جی ایک قانون نمبر کتنی ہے جی تین دو تو پہلے آ گئے نا وائن پاتا کم شہ امن اور اگر رہ جائے تم سے کوئی چیز تمہاری بیویوں سے درف کا کے فوٹ ہو جائے کہ منہ وہاں رہ جائے اور اگر رہ جائے تم سے کوئی چیز تمہاری بیویوں سے کس کی طرف کافن کی طرف فا تم اس کا منہ لکھ لو پھر تمہاری باری آئے تمہاری عورت رہ گئی ادھر آک مہر بھی رہ گئی ایسے میں تو فا کب تم کا منع تمہاری باری آئے باری کا کیا منع وہاں سے عورت تمہارے پاس آ جائے اور اس کی حق مہارت پات اللہ پر پا دے دو ان لوگوں کو کہ چلی گئی تھی بیویون جو رہ گئی تھیں رہ گئی تھی بیوی ان کی مصر اس کے خرچ کیا اب سمجھ آ گئی بات اچھا جی اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے جس کے ساتھ ایمان لانے والے ہو یا یہ نبیو تفصیل تفصیل طریقے امتحان یہاں سے تفصیل ہے تفصیل طریق امتحان پہلے کیا فرمایا گیا تھا کہ عورتیں جو ہجرت کرتے ہیں ان کا کیا لو امتحان لو ٹھیک ہے نا اب اس کی تفصیل ہے کہ کیسے امتحان لینا چاہیے امتحان کے لیے ہے بیعت کیا بیعت اب دیکھو جو عورتوں سے جو بیعت لی جا رہی ہے یہ بیعت جہاد کی ہے جہاد کی بیعت نہیں اسلام کی بیعت ہے تو مسلمان پیدے ہو چکے خلافت کی بیعت ہے کوئی ابو بکر صدیقی نے خلیفہ بننا تھا کس کی بیات ہے بیعت یہی تزکیا کی ہے کیا تزکیا ہے بات ان کی بیات ہے اب جو لوگ بیعت کے منکر ہیں کہ جی بعت فراڈ ہے فراپ ہو جائے نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث ہے تو قرآن سے ثابت ہے اور ہمارے حضرات جو بیعت کرتے ہیں تو یہی آیت باقاعدہ پڑھتے ہیں انہیں چیزوں کا حق کراتے قرآن سے ثابت ہے تفصیل طریق امتحان امتحان اسی طریقے پہ آئے بیت کی جائے یا یونا نبیو طریق بیات جب آئیں آپ کے پاس مومن اور تص سے کہ بیت کرتی ہیں آپ کے ساتھ اللہ اللہ یشرق نہ شرط نمبار اوپر اس کے کہ نہ شریک کریں گی ساتھ اللہ کے کسی چیز کو نمبارک آ گیا ولا یا نہ چوری کریں گی دو نہ زنا کریں گی تین اور نہ قتل کریں گی اپنے اللہ کو کتنی عورتیں قتل کرتی تھیں یا نہیں واحد تو لا زندہ گھر گور کرتی تھی نا اچھا جی بلا یا بہتان اور نہ آئے گی ساتھ بہتان کے نمبر پانچ ہے کہ کھڑے گی اس کو اپنے سامنے درمیان ہاتھوں پاؤں گے گھڑے گی بہتان تراشی نہیں کریں گی یہ عورتیں ایک دوسرے کے اوپر بڑی بہتان بانتی ہیں سمجھے نہیں تو بہتان بھی نہیں باندھے گی بلا یاسی نکی مارو اور نہ بے فرمانی کریں گی تیری مشروع کام کے اندر حضور تو سارے مشروع کام بتاتے تھے نا لیکن ادھر قید اس لیے لگائی گئی کہ بیات تو قیامت رہی ہے نا آج کل کے جو پیر ہیں نا تو ان کے بارے میں تو یہ قید اعتراضی بن سکتی ہے نا کہ پیر مشروع کام کہے تو مریدری مان لے اگر مشروع کام نہ کہے غیر مشروع کام کہے تو پھر نہ مانیں اور نہ بے فرمانی کریں تیری کس کے اندر مشروع کام کے اندر پباؤ نہ آپ بیت کر لیں ان سے اور معافی مانگے واپس ان کے اللہ کے لیے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے یازیلا منو خلاصہ سورت ساری صورت کا خلاصہ تو وہی ہے نا کہ کافروں کے ساتھ یاری نہیں لگانی چاہے کافر مشرق ہوں چاہے یہ کافر یہودی ہوں یہ بھی کافر ہے نا یازیلہ منو ایمان بالو نہ دوستی جو تو ایسی قوم کے ساتھ یہودی لکھو جا جن کے اللہ کا غزب ہو چکا ہے تاکہ ایک نا امید ہو چکے ہیں یہ آخرہ سے جیسے نامید نا ہو چکے وہ کافر جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اس کا معنی یوں نہ کرنا جیسا کہ نامید ہو گئے کافر قبروں والوں سے یوں مانا نہ کرنا جیسا کہ نامید ہو گئے کافر قبروں والوں سے یہ غلط مانا ہے یہ مین بیانیا ہے مفسرین لکھتے ہیں تفسیر میں لکھا ہوا ہے جیسا کہ نامید ہو گئے وہ کافر جو قبروں میں پڑے ہوئے بھئی جو کافر قبروں میں ہو نا امید نہیں اب وہ ایمان لا سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں بالکل نا امید ہیں یہ من کون سا ہے جی؟ جیانیا میرا مناظرہ ہو رہا تھا ایک بولوید تھا اس نے پڑھا کما جیسل کار من اصاب قبور کہ اصاب کبور سے کافر نا امید ہوتے ہیں تم وہاں بھی جو اصحاب اصاب کبور سے کیا ہو نا امید ہو اصحاب قبور سے کیا ہو آ, نا امید ہو اس لیے کافی رہو تم آ ہم اصحاب قبور سے امیدیں رکھتے ہیں تم نا امید ہو لہذا تم کافیر ہو میں نے اس کو کہا پہلی بات یہ ہے کہ میں نے بیان دیا ہے آپ ساری تفسیر اٹھا کے دیکھے میں نے بیان لیا ہے یہ غلط منع نہ کیا کرو نمبر دو یہ ہے ذرا غور کرنے میں ایک آدمی کے پاس جاتا ہی نہیں کام کے لیے بالکل جاتا نہیں تو میں کہوں گا کہ پڑھانے سے میں نا امید ہو کے آیا ہوں اور گیا ہی نہیں امید ہو کے وہ آتا ہے جو جائے امید رکھ کے جائے اور پھر نا امید ہو کے آئے ٹھیک ہے نا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نا امید ہو میں نے کہا تم امید رکھ کے جاتے ہو کن کے پاس کبر والوں کے پاس سمجھے آ, کہ کیا ملے ہمیں جی بیٹا دے دو رزق دے دو فلاں کچھ دے دو فلاں کچھ, دو, کچھ دو. ملتا یہ ہے تمہیں سمجھے جی تو نا امید ہو کے آتے ہو دے جی دے تو کہا تو تم ہوئے نا کہ صاحب کو گول سے داؤ ہو کے واپس آتے ہو آ, پھر تو جی خوب نعرا لگ گیا کہ ٹھیک ہے یا نہیں آ, اللہ نے اس وقت میرے دل میں ڈال دیا یہ جواب دینا چاہیے یہ جوانی کے اندر میں نے کافی مناظرے کیے ہیں اب اب نہیں کرتا اب میں مناظرے کا قائل ہی نہیں ہوں اب ہمارا جو مسئلہ کہ وہ یہی ہے کہ سارے مسلمان پہ پہ مل کے کس کا مقابلہ کریں یہ بےمان انگریزوں کا بدماشوں کا یہ ہو انصارہ کا چاہیے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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائے کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب و یا سید الفشر من ڈبلو ڈاٹ لقد نظر القمر www.shahideislam.com